شاہ مدینہ سارے نبی تیرے در کے سوالی اے لوگوں تم صرف میرے در کے فقیر ٹھیک ہے نا اچھا جی یہ تو سب کے لیے اللہ تعالی کے ارشاد کہ تم میرے اے, اے, میرے در کے فقیر ہو ٹھیک ہے صاحب اب اس سے آپ کو تکلیف شاہ مدینہ سارے نبی تیرے در کے سوالی یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں نا با مسلم شریف میں حدیث موجود ہے جب لوگ پریشان ہوں گے کہیں گے چلو کسی شفیع کو تلاش اب جب جائیں گے آدم علیہ السلام کے بابو بھی کہہ دیں گے نفسی نفسی عظب اللہ غیری جاؤ کسی دوسرے کو تلاش کرو میں تمہاری لیے سفارش نہیں کر ن علیہ السلام کے پاس گئے مو علیہ سلام کے پاس گئے عیسا علیہ السلام سب نے جواب دے دیا عظہب اللہ غری کسی دوسرے کے پاس جاؤ اعلی حضرت امام علیہ السلمات خلیل و نجی مسیح و سفی سبھی سے کہی کہیں بھی بنی یہ خبری کے خلق فری کہاں سے کہاں تمہارے لیے اور آخری میں پہنچیں گے حضور علیہ السلام کے پاس حضور کیا فرمائیں گے انا انالہ میرے غلام میں آؤ میں تو تمہارے لیے میں تمہارے لی ہوں اور حضور علیہ السلام ان کو اللہ کے دربار میں جا کر طویل سجدہ فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ حضور سے پوچھے گا میرے حبیب کیا چاہتے ہو کہ مولا اپنی امت کی مغفرت فرما جائے گا حبیب اٹھاؤ اپنا سر ہم تو دنیا, دنیا میں تم سے وعدہ کر چونکہ والا سو فیوٹی کرب وہ کا پتھر تھا ہمیں اتنا دیں گے تمہیں اتنا دیں گے تمہیں راضی کر دیں گے تو اٹھاؤ آج وہ ہوگا جو تم چاہو گے وہ کیا ہوگا کہ امت کی مغفرت ہو جائے گی ٹھیک ہے اب دیکھیے اب کسی نبی نے سفارش کی نہیں کی کسی نبی نے سفارش ایک بات اب آئیے واقعی میں پر جو اعتراض کرنے والے ان کے مفسر کا نام لیتا ہوں ابن کثیر ابن کثیر کے پندرہویں پاری کی تفسیر پڑھی آپ خصوصاً میراج کا بیان پڑھی ابن کسیر نے اس حدیث کو نقل کیا کہ سارے انبیاء علی مسلام میراج شریف میں حضور علیہ السلام کے زیارت کے متمنی تھے مرحبا مرحبا یا نبی صالح کہہ کر حضور کا استقبال کیا ٹھیک ہے نا تو اگر یہ کہا جائے کہ حضور علیہ سلاد کہ دربار میں نبی سوالی ہیں تو یہ حضور کی شان کے اور نبی کی شان کے خلاف نہیں اب قرآن کے ایک آئے سن کر اپنے ایمان کو تازہ کیجئے کہ سارے انبیاء کرام حضور علیہ السلام کے لیے کیا ہیں اور کیا کرتے رہے سن ہی آئے حافظ صاحب ذرا ہوں ہاں کرتے رہے اخذ و عید احد اللہ میسا خنبی گینا لما آئے تو کتابیں وہ حکمت سوما جاں کم رسول مصدقو لما ماں کم لمنبی و ولا النا کالو اقرر تم وہ احد تم اللہ تعالی کم اسری کالو اقرنا کالا فشدم و اناما کم نہ شاہدین اے میرے حبیب یاد کرو اس وقت کو کہ جب رب کریم نے سب سے ایک عہد لیا سب سے ایک میساخ لیا ایک وعدہ لیا پر وعدہ کیا تھا لما آتی تو تم ان کتابی حکمت کہ جب تمہیں جب میں عطا کروں گا کتاب اور حکمت سے تمہیں میں دوں گا کتاب اور حکمت سے ثم جا رسولن پھر تم سب کے بعد میں میرا ایک رسول آگے تنوین رسول یہ موضوع مکرم کی ہے کیا مطلب گرامر کے بعد ترجمہ یہ ہوگا کہ آخری میں اس میں ختم نبوت کا مسئلہ بھی پھر سب کے آخر میں ان سے پہلے کوئی نہیں آئے پھر سب کے آخر میں ان کے بعد کوئی نہیں آئے گا سب کے آخر میرا وہ موزم مکرم رسول تشریف لائے گا مصدق الما ماہ کم سنیے قرآن وہ تصدیق کرے گا جو تمہارے پاس ہے وہ اس کی تصدیق کرے گا جو تمہارے پاس ہے تمہارے پاس جو اس کی تصدیق کرا اور اس کے بعد کیا ہوگا لتوک میں نونا بھی ولا تنصرن. تم اس پر ضرور ایمان لانا اور ضرور ان کی مدد کرنا مصدق الما ماہ کم لتوک میں ولا تن ضرور ضرور ان کی مدد کرنا ضرور بضرور ان پر ایمان لانا پھر اس کے بعد کیا فرمایا کالا ف شدو یہ سارے نبیوں سے گپتگو رہی کے آئے دیکھا وہی اخد اللہ میساک نبی گینا یہ ذہن میں رکھ کے سارے نبیوں سے کہا جا رہا ہے اور اس کے بعد کیا ہوگا کالا ف شدو تم آپس میں ایک دوسرے پر گبا ہو جاؤ کہ تم ان کی مدد کرو گے ان پہ ایمان لاؤ اور فرمایا کہ تم کی مدد کرو گے سب کیا کالو اقرار نہ سارے نبیوں نے اللہ ہم نے اقرار پھر فرمایا کالفا شدو تم آپس میں ایک دوسرے پر گواہ ہو گیا اور پھر کیا فرمایا انم آپ من شاہدین اور میں بھی تم میں سے گواہوں میں ہوں کہ تم نے میرے سامنے اقرار کیا پھر اس کے بعد فرمایا فمن طبال آباد ادال اور اس اقرار کے بعد اگر کوئی پھر گیا تو کیا ہوگا فمن طب اللہ باد ادال کا الاقوم پھر سوچ لینا کہ پھر ایسا آدمی پھر ہمارا حکم نہ ماننے والوں میں ہوگا اب مجھے بتائیے اتنی بڑی بڑی, بڑی باتیں پرانے مجید میں فضور علیہ السلام اور انبیاء سے متعلق موجود ہیں تو یہاں تو کسی شاعر نے اگر یہ کہہ دیا کہ سارے نبی آپ کے در کے سوالی تو اس میں کیا تکلیف کی بات ہے بھائی تو اس کے آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا اب آگے چلیے آپ ان کئی آئے تھے کوٹ کرتی